بسم اِس الرحمن ورحمۃ الحمد اللہ, اللہ علی محمد علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متم حضرت سگنس میں مجھے تمام خران اگر میں اور تمام سامعین کو شمعنے کو بعد سلام عرص کرتے ہیں شکر انداز باب و تہارہ نمبر اکتیس جو اور صفحہ نمبر ترپن اور ستر نمبر سات سے شروع ہوتا ہے اور آج جو ہے قنوت جو ہماری نماز کے اندر جو قنوت پڑھی جاتی جو ہے جو کہ سنت مصعف ہے مصطعف نے مطلب ہے کہ اگر آپ قنود پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ سے قنوت بھولے سے رہ گیا یا آپ نے نہیں پڑھا نہیں پڑھ سکا یا وقت کم ہونے کی وجہ سے آپ نے نہیں پڑھا کبھی جلدی میں ہو گئے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے ہاں جی قنوت مصطف ہے یہ اگر پڑھ لیں تو آپ کو ثواب ہے عجیب ہے نہیں پڑھنے کی شرم میں ثواب سے تو معروم رہ جائے گا لیکن نماز باطل نے نہیں ہے الحم صرح کی طرح نہیں الحم سوریہ کا پڑھنے وہ ہے نہیں پڑھیں تو نماز باطل ہوگا جان لیکن قنوت نہیں پڑھا تو نماز باطل نہیں ہوگا ثواب سے محروم ہوگا قنوط کا پڑھنا تاکہ جی سنت تھے تو زہر کی قنوط کا اور عشاء کی قنوط حالم الکریم کے کلا والوں کا ترجمہ ہو گیا تھا ابھی عصر کے قنوط کا ترجمہ اور اچھا سنتے ہیں او یا قنوت جو ہے پہلے والے عبارت میں پڑھ لیں اور بھی حاجہ یا قنوط ان الفاظ میں پڑھنے لیں قنوۃ اللہ دن اللہ عمہ اے اللہ اِس ہمیں ہدایت فرما اے اللہ ہدایت فرما فیما ان لوگوں کے ساتھ حدرت کو تو نے ہدایت دیا یعنی اس کا میں اللہ نے بہت سو ہدایت دیا جیسا امبیاہ اولیائی امنین شہدا ہے صالی نے ان کو اللہ نے دیا ہے تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں جن کو تو نے ہدایت دیا ہے ان کے ساتھ ہمیں بھی فرما اللہ محدنِ فرما فیمن الگ کے ساتھ حدت جن کو تو نے ہدایت فرمایا وعاف اللہ ہمیں عافیہ دے دے ان کے بلاؤں سے مثبتوں سے مشکلات سے پریشانیوں سے بیماریوں سے فیمن ان لوگوں کے ساتھ آفیت ہے جن کو تو نے عافیہ دیا ہوا ہے اور وہ آرام و راحت اور سکون میں ہیں تو ہمیں بھی ان کے طرح جو ہے عافیہ دے دے تاکہ ہم بھی آرام راحت سکون معنیوی ظاہری حلیات سے آرام و سکون میں رہیں وطولہ اے اللہ جو ہیں ہماری ہم سے ہماری سرپرستی اے اللہ نہ ایک محبت کے معنی میں بھی ہے اور دوست سرپرستی کے معنی میں بھی ہے اے اللہ تو ہماری سرپرستی فرما فیمن ان لوگوں کے ساتھ تولی تھا جن کے تو سرپرستی فرماتا یہ اللہ ایسے اللہ ہم سے محبت فرما ان لوگوں کے ساتھ جن سے تو محبت کرتا ہے یہ دونوں ترجمہ اس کا بن جاتا ہے لیکن طوالہ جاتا تر جو ہے سر مکمل سرپرستی کے معنی میں بھی ہے یہاں پر اور دوستی کے معنی بھی تو یہ سرپرستی والے معنی زیادہ اچھا میتر ہے فرما اے اللہ تو ہمارے سرپرستی علماء ان لوگوں کے ساتھ جن کے تو سرپرستی فلماتا ہے یقین و قرآن پاکیاتوں میں بھی ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے صالح بندوں کی سرپرستی کرتا ہوں لیکن ابھی اللہ کے نبی فرماتا ان نہ بلی اللہ الز الکتابہ واہ طواللہ صالحین اللہ فرماتا ہے میرا دوست میرا سرپرست میرا ناصمار وہ ذات ہے جس نے قرآن نازل کیا اور وہ صالحین کی سرپرستی کرتا ہے وہاں طوالّہ سرپرستی کے معنیٰ میں آیا ہے تو یہاں بھی یہ معنیٰ زیادہ مناسب تر ہے اے اللہ ہماری سرپرستی فرما ان لوگوں کے ساتھ جن کے تو صالح سرپرستی فرماتا جنہیں آج سے معلوم ہوا اللہ اپنے صالح بندوں کی سرپرستی فرماتا و لنا اے اللہ ہمیں برکت نازر فرما ہم فیما ان اموال میں ان تمام نعمتوں میں آتے تھا جو تنہیں ہمیں عطا کیا ہے ان سب میں برکت نازر فرما واقع نب اے اللہ ہمیں بچا دے ہاں جی ہمیں بچاتے محفوظ فرمائے ہمارے رب رب نے شررما کہ دیتا ان تمام چیزوں کی شر سے جو تو نے مقدر فرمایا یعنی اس کا ایک معنی یہ اللہ کا ہماری قسمت میں کوئی شر لکھا ہوا ہے اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمایا اس کا ایک یہ معنی بھی اے اللہ وہ تمام چیزیں جن کے بارے جن کو تو نے ہاں جی مختلف لوگوں کے لیے باعث نقصان باعث شر قرار دیا جیسے میں سام نے ہے اس کے اپنے ذات کے لیے خیر ہے ہمارے لیے اس کو جو شر ہے تو ایسی چیزوں کے وہ تمام چیزیں جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والا ہے ان کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرما یہ تجمہ بھی ہے اور شر ہما کاذمرات جو ہے جو تو نے ہمارے لیے جو شر جو ہان نے مقدار فرمایا ہمارا حق میں حکم فرمائے ان سے بھی ہمیں بچا یہ معنی بھی ویسے جہاں پہلے والے معنی وا سطر ان تمام چیزوں کے شر سے جس کا جو ہے تو نے حکم فرمایا ان سے ہماری حفاظت فرما فن کا تاز کیونکہ بے شک تو ہی حکم کرتا ہے الاء زالے کا تیرے اوپر کوئی حکم نہیں کر سکتا فن اور بے شک جو اللہ عزل ذلیل نہیں ہوتا من والے تک جس سے تو محبت کرے جس سے تو محبت کرے اللہ وہ کبھی صاحب ذلیل نہیں ہوگا جس کی تو سرپرستی کرے گا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا الاء عز اور کبھی صاحب عزت نہیں ہوگا کبھی عزت صاحب من آ دیتا ہاں جی من آ جس سے تو دشمنی کرے گا یعنی جو تیرے دشمن بنے گا وہ کبھی عزت نہیں حاصل نہیں کرے گا اللہ والا یہ اور عزت حاصل نہیں کرے گا بعزت نہیں ہوگا من آ دیتا جس سے تو دشمنی کرے یعنی اللہ کا دشمن کبھی باعزت نہیں ہوتے تبارک ہے رب بنائے ہمارے پروان نگار وطال تجنہد بلند مرتبہ والی ذات ہے یا اعظل جلال والکرام اے شان اور کرم والی ذات مہربان زات صلی علیہ النبی اپنے رحمتیں نازل فرما اپنے ضرور نازل فرما اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر و اعلی اور آپ کے عطا پر اپنے رحمتیں نازل فرما تو یہ ہے عشر کے قنوت کا مختصر تجمہ ہے یقیناً جو یہ دعائیں ہیں بہت ہی جامع دعائیں ہیں ہاں جی یہ دعا امام حسن صلام سے منقول حدیث میں بھی ہاں جی اس دعا کو جو ہے پڑھیں یہ دعا ہے طلب کریں اللہ سے عافیت طلب کریں رض میں برکت طلب کریں بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا کریں اللہ سے عزت طلب کر رہے ہیں ہاں جی تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے ان کے معنی مخہوم کو کوشش کریں ذہن میں رہ کر پڑھنے کی تاکہ دعا کے کیفیت تاریخ ہم پہ پھر صبح کی قنوت کی ترجمہ ہے یہ جی صبح کا قنوط خاص طور پر جو ہے وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی نے میراج پہ اللہ کے حضور میں آپ نے کیا تھا امت کے حق میں ہاں جی معراج پہ جب اللہ نے آپ کو لے گیا تھا اللہ تو اللہ سے حضور میں آپ نے یہ جی دعا کیا ہے اور یہ میراج کا تحفہ ہے یہ صبح کا قنوط تو اللہ فرم آپ فرم دے لا کل قرآن آیت ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا ہے کسی بھی نفس کو لا کلب تکلیف نہیں دیتا ہے اللہ کے نفس کسی اللہ غصہ مگر اس کی طاقت کے بغیر میں ایک آدمی کا اللہ نے جو ہے ہزار روپے سے زیادہ نہیں دے اس کو اللہ نے بولے کہ تم دس ہاں دو ہزار روپئے سے دے دو نہیں وہی ہزار میں سے کچھ دے دو ہزار میں سے دس بیس سو دے دیا تو اس نے یوں سمجھا اپنے ذمہ داری ادا کر حصہ کوئی بھی کام اللہ نے بندے کے لیے مقلّہ فرمائے ان میں کوئی ایسا کام نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو اس لیے فرمائے روزے میں اگر آپ نہیں رکھ سکتے فرمائیں مت دے دو اللہ میرے پر مت کا پیسہ بھی نہیں کہتے میں نے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں مت بھی معاف تو نہیں کتنا اسلام یہی قرآن شاید کی تہذیب یہی چیزیں ہیں نماز یہ اللہ میں کھڑا رہ کے نہیں پڑھ سکوں میں بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتا لیٹ کے پڑھو تو یہ وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو مکلّہ نہیں فرماتا ہے تو لائکن لف اللہ کل اللہ عنء اللّہ نہیں فرماتا کسی بھی نفس کو اللہ عصّہ مگر نفس اس کے وہ ساتھ اور طاقت میں ہے اللہ ماں کا سبب ہر نفس کے فائدے میں ہے ماں کا سبق وہ نیکیاں جو وہ کماتے ہیں نیکیاں انسان کے ہمیشہ فائدے میں چونکہ بیت میں جانے کا سبب والے اور انسان کے نقصان میں مک وہ گناہ ہیں جو اس نے کمایا ہے ہاں جی وہ یہاں جی سب گناہ مراتے وہ گناہ جس کو وہ مرتقی ہو اس کے نقصان میں وہ نے جو اس نے باخوشی انجام دیا اس کے فائدے میں رب بنا یہ ہمارے پر نگار لا آخذ نہ تو ہماری گرہ نہ فرما ہاں ٹپ خد مزن خدا ہاں جی لا تو یہ ہمارے مواخذہ اور گرفت نہ فرما ان نشینہ اگر ہم بھول کر کوئی غلطی کریں او نہ ہم سے کوئی خطا ہو جائے ہاں جی نادانی صاحب طور پر ان پر ہمارے مواخذہ نہ کریں گرفت نہ کریں اس پر ہمیں سزا نہ دیں رب بنائے ہمارے پر اس لیے ہم انسان ہاں جی بہت سی چیزیں ہیں ہم بھول کر اگر آپ نے روزہ بھی کھا لیا آپ پر کوئی موخذہ نہیں ہے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے ہاں جی اس طرح ایک منظر سے غلطی سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر اللہ نے سزا نہیں رکھا تو رب بنے ہمارے پروندگار وال تہم لال اللہ ہم پر نہ لا دے ہاں جی ایسی بوجھ جو کہ جو کہ اللہ تعمن علیہ نسراً ایسی بوجھ کا حمل تو جس طرح تو انہیں لادا ہے اور ہاں جی اللّہ اللہ جین ان لوگوں پر منقابل ہم سے پہلے اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اس بوجھ سے ملا ساحد کام ہے ہاں جو سابقہ امتوں پہ تھا ہاں جی سابق ہاں جی اللہ نے جیسے کہتے ہیں چھ چھ روزہ تھا اور, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سہد تک احکامات ان کے لیے اور ہمیں اللہ نے بہت آسان کر دیا اس لیے اسی کی دعا اے اللہ ہم پر وہ بوجھ یعنی وہ ساحد احکام نہ ڈالے جیسے آتا ہے آدیش میں ہاں جی ان کے لیے کپڑا نجیز ہوتا تھا دہنے کے بجائے کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا اس ٹرم کے طالبات روزے بھی ان کے لیے جو ہے صرف جہاں افطاری کے ٹیم پر بس تھوڑا سا کھانا تھا اس کے بعد پھر چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا لیکن ہمیں رات بھر کھا سکتے ہیں تو اس ٹرم کی تکالیف اللہ ہمارے اوپر نہ ڈالے ہاں جی نے ہمارے پروان نگار ہاں لے اللہ ولا تعملہ ہم پر ایسی بوجھ نہ ڈالے اس رن بوجھ کا عمل تو جس طرح تن اللہ اللہ جی نے ان لوگوں پر منقار لینا ہم سے پہلے امتوں پر ربا نے ہمارے پروندگی کا ولا تو ہم ہم سے نہ اٹھوائے ایسی ہم مالا طاقت لنا بھی یعنی ہم سے جو وہ بوجھ اٹھانے کو ہمیں نہ کہیں جس کو اٹھانے کا ہمیں طاقت نہیں اس ملا وہی آزمائشات ہے ہاں جی اور مشکلات ہیں مسائل جو انسان کو پیش آتی ہیں جس کا انسان میں طاقت نہ تو یہ بھی یہی ہے کہ اللہ تو ہم مل نہیں اللہ ہم سے ایسے بوجھ اٹھا نہ اٹھانے لے یا ایسی بوجھ ہم پہ نہ ڈالے جس کو اٹھانے کا میں طاقت ہی نہیں مدد ایسی آزمائش میں ہمیں نہ ڈالے جس کو ہم ہانجے اس میں کامیاب ہم ہونے کا امکان نہ ہو واہ اللہ ہمیں درگزر فرما واہ فرن ہمیں وح اور ہم ہم پر رم فرما عنت مولانا اے اللہ تو ہی ہمارا سرپرست ہے فن سر ہمارے مدد فرمائیں اللقومل کا کافر قوم پر ہاں تو یہ دعا ہے بہت جامع خوبصورت یہ میرا کا تحفہ ہے اس کو خصن ہاں جی آخری عبارتیں بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ و فن ہمیں بہ جے وافرلن ہمار گناہوں کو بہ جے ہمنا اور ہم پر رحم کرنا انت مولانا تو یہ ہمارا سر ہے ہاں فن سن القومل آفرین اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے اور اس کے بعد جو ہے معارف کے قنود ہے معارف کی قنوط میں جو ہے مختصر قنوطِ قرآن آتی ہے بھی پر دعائوں کرتے ہیں رب بنائے ہمارے پر و نگار اللہ تض قلو بنا ٹیڑا نہ فرما سریل کو مچ گیا اللہ کو ہاں جی لا تض قلوبنا ہمارے ذہنوں کو ٹیڑا نہ فرما ہاں ان, جی؟ ان بعد ہی حد ہمیں ہدایت دینے کے بعد اللہ ہمیں ہاں اسلام کے دائرے میں ایمان کے دائرے میں نیک لوگوں کے دائرے میں آنے کے بعد پھر ہمیں شیطان نفس قلب آ کر ہمیں ہدایت کے راستے سے خارج سے نہ فرما اللہ تیرا نہ فرما دلوں کو بعد حداد ہمیں اہداد دینے کے بعد لنا ہمیں عطا فرما مل دل کرمتن اپنے پاس سے اپنی رحمت ہمیں عطا فرما کیونکہ وہی رحمت علیہ جو انسان کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں ہماری دنیا ہر سب کو شادت مند بناتے ہیں وہی اللہ کی چاہے رحمت ہے اللہ کی فضل ہے اس کے نہیتیں ہیں وہ انسان کو یہاں کائنات میں اس کا آرام و راحت کی زندگی مل جاتی ہے لہٰذا اسے رحمت کا سوال ہے رحمت علیہ سے ہدایت پاتے ہیں رحمت علیہ سے ہم دنیا میں امن اور سکون سے رہتے ہیں اس لیے اسی کے سوال کرتے ہیں ان نگان طلبہ بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے رابے ہمارے پر ان نگا بے شک تو جامع الناس تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے لی یومن اس وفی جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نمرات قیامت کے دن ان اللہ بے شاء اللہ تعالی لا یخلفُور خلاف ورزی نہیں فرماتے میعاد اپنے وعدوں کا اللہ بندے کے لیے جو بھی وعدے قرآن میں دے دیا نیک عمل کرنے والے بیش کے وعدے دے دیا وہ اس سے پورا ہوگا مل كے رہے گا ہاں جی پھر آگے فرماتے ہیں اوسع غاتی نخرا یا کوئی اور الفاظ میں پڑھیں قنوط فی ہاں میں آج دعا ہو اللہ سے کوئی چیز مانگا گیا و ثناء اللہ کی ثناء کی ہو مدح کی ہو ولازمت اس میں اللہ کے عظمت پر دلات کرنے والے الفاظ ہوں و اور اللہ کی کبریائی بڑائی کو بیان کیا ہو لیلہ رب العالمین اللہ من کے پالنے والے کے لیے اللہ کی ہمدیہ اور ثناء اور اللہ سے مغلت کی دعائیں مانگی ہوئی کوئی بھی کلمات آپ دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے دو اور تینوں کنوٹ ہو گیا باقی ان شاء ہم کل کے درج پڑھیں گے کیونکہ موبائل چھت مزید آگے پڑھنے کے گنجائش ہے نا اللہ سب کا آم و ناصر آمین یا رب اللہ